شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ وسرہ کی کتاب دعوت المقمت العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد تیسری فصل کے دسویں نقطے میں شروع ہے دسویں نقطے میں استاذ محترم خلافت عثمانیہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں خلافت عثمانیہ وہ خلافت ہے جو کہ ہمارے زمانے کے سب سے قریب ترین خلافت ہے اموی خلافت عباسی خلافت اموی خلافت تو ایک صدی تک ہی چلی ہے اور اس کے بعد عباسی خلافت کا قیام ہوا جو چنگیزیوں کے حملے میں چھ سو چھپن ہجری میں ختم ہو گئی اور پھر مملوکوں کے سائے تلے برائے نام یہ عباسی خلافت موجود تھی آخر عثمانیوں نے 922 سو ہجری میں برائے نام عباسی خلفاء سے یہ خلافت لے لی بلکہ یوں کہیے کہ عباسی خلیفہ نے عثمانی سلطان سلیم کو خلافت کی نشانیاں وغیرہ حوالے کی عثمانی خلافت تقریباً چھ سو سال تک قائم رہی ہے میرے بھائیوں تیرہویں صدی عیسوی سے اس حکومت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور انیس سو چوبیس تک یعنی تیرہ سو ہجری تک یہ خلافت قائم رہی ہے عثمانی خلافت ایک صدی پہلے تک صفائے ہستی پر موجود تھی گویا کی یہ خلافت ہمارے زمانے کے لیے سب سے نزدیک ترین خلافت تھی عثمانی خلافت دراصل اس وقت قائم ہو رہی تھی جب اندلس میں مسلمانوں کا دہشتناک اور خوفناک انداز میں قتل عام ہو رہا تھا اور سلجوقی انتہائی پریشان کن حالات سے دوچار تھے عثمانیوں نے ایک طرف تو چنگیزیوں کا زبردست انداز میں مقابلہ کیا دوسری طرف انہوں نے سلیبیوں کو بھی منہ توڑ جواب دیے عثمان خلافت کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے جو دوسری خلافتوں میں نہیں ہے اموی خلافت ہو یا عباسی خلافت ہو یہ دونوں خلافتیں ایشیائی اور افریقی ممالک میں قائم تھی لیکن عثمانی خلافت خلافت آسویہ افریقیہ عروبیا ان تین بر اعظموں میں قائم تھی سبحان اللہ اتنی وسیع عریض سلطنت تھی اتنی بڑی خلافت تھی کہ تصور تک کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں جبکہ چھوٹی چھوٹی بستیوں اور آبادیوں کو ملکوں کا نام دے دیا گیا ہے اتنی بڑی وسیع و عریض سلطنت کا تصور کرنا یقیناً انتہائی مشکل ہے کہ ایک مسلمان بادشاہ بر اعظم ایشیا بر اعظم افریقہ بر اعظم یورپ تک حکومت کیا کرتا تھا اور ان کی فوجیں اتنی بڑی حدود سلطنت اور سرحدوں کی محافظ تھیں جس وقت سلجوقیوں کا جھنڈا چنگیزیوں کے اور سلیبیوں کے پاؤں تلے روندا جا رہا تھا اس وقت عثمانی اللہ کے فضل و کرم سے نمودار ہوئے یہ اسلامی لبادے میں اور اسلامی لباس میں دنیا کے سامنے آئے ایک طرف اندلس میں ہونے والے مظالم اور دوسری طرف سلجوقیوں کی ایک طاقتور ترین حکومت ڈر رہی تھی ایسے وقت میں عثمانیوں نے جہاد کا جو نعرہ بلند کیا جہاد کا جو جھنڈا اٹھایا تو پوری دنیا اسلام کی محبت ان کے ساتھ ہو گئی بہت ہی کم مدت میں عثمانیوں نے انادول نامی علاقے کو یعنی موجودہ ترکی کو سلیبوں اور چنگیزیوں کی نجاست سے صاف و شفاف کر ڈالا اور انہوں نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھا حتیٰ کہ چودہ سو ترپن یہ تاریخ ہمارے لیے قابل ذکر اور قابل فخر ہے ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے چودہ سو ترپن چودہ سو ترپن عیسوی کو سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مصداق بنتے ہوئے اپنی مبارک فوج کے ساتھ اپنے مبارک مجاہدین کے ساتھ خستین کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی چودہ سو ترپن مئی کا مہینہ تھا جب سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے اس عظیم سلیبی اور رومی شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی یہ وہ شہر ہے جسے فتح کرنے کے لیے امویوں نے بھی کوششیں کی تھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تک مختلف مسلمان خلفاء اور سلاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی اور بشارت کا مصداق بننے کی کوشش میں بڑی بڑی عظیم عظیم قربانیاں پیش کرتے رہے آخر یہ سعادت ایک ترک مسلمان سلطان محمد فاتح رحم اللہ کے حصے میں آئی میرے بھائیوں میری بہنوں عثمانی خلافت چھ صدیوں سے زیادہ عرصے پر محیط تھے اور عثمانیوں کا لشکر بر اعظم ایشیا بر اعظم افریقہ اور مشرقی یورپ حتیٰ کہ یورپ کے دل تک جا پہنچا تھا عثمانیوں کا یہ فاتح اور مظفر و منصور لشکر یورپ کے دل تک جا پہنچا تھا مشرقی یورپ میں عثمانیوں کی بڑی بڑی ولایتیں اور صوبے قائم تھے یہ وہ علاقے تھے جو کبھی بھی کسی بھی مسلمان حاکم کے قبضے میں نہیں آئے اللہ کے نام پر اسلام کے جھنڈے تلے یہ عظیم فتوحات ہوئی تھی یورپی ممالک کو عثمانی حکومت نے یکے بعد دیگرے فتح کرنا شروع کیا چنانچہ یورپی قومیں اور یورپی ممالک عثمانیوں سے انتہائی زیادہ دہشت زدہ تھے ڈرا کرتے تھے نتیجتاً یورپیوں نے عثمانیوں کے خلاف عسکری اور فکری تمام محاذوں میں اور تمام میدانوں میں ڈٹ کر مقابلہ کیا یہ یورپی قومیں اور ممالک جو کہ ایک جھنڈے تلے جمع ہو چکے تھے جو ترکوں کے خلاف نہیں بلکہ مسلمان ترکوں کے خلاف متحد ہو چکے تھے یہ عثمانیوں کو سانس لینے کا موقع بھی نہیں دیا کرتے تھے لیکن اس کے باوجود عثمانی خلافہ اور ان کے مجاہدین اللہ تعالی ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے انہوں نے اپنا سفر جاری رکھا اور وہ یورپ کے دل تک جا پہنچے آج یورپ میں جو مسلمان بستے ہیں مختلف علاقوں میں مسلمان موجود ہیں یہ یا تو ترک ہیں یا ترکوں کی بدولت مسلمان ہوئے یورپین ہیں حتی کہ مسلمانوں کے ممالک اس وقت یورپ کے اندر موجود ہیں یہ اسی ترکی خلافت کی برکات ہیں میرے بھائیو بوسنیا مخدونیا البانیا یہ ایسے ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے یہ ترکوں کے جہاد اور ان کی قربانیوں کی بدولت مسلمان ہوئے لوگ ہیں عثمانی حکومت جو کہ اسلامی خلافت کا ایک نشان اور نمائندہ تھی اس نے یورپیوں کی نیندیں حرام کیے رکھی یورپیوں نے بھی اس خطرناک دشمن کا ہر اعتبار سے مقابلہ کیا مسلح جنگوں میں تو اکثر عثمانی ہی غالب رہا کرتے تھے لیکن فکری جنگوں کا جو سلسلہ یورپیوں نے شروع کیا اس کی زہر افشانیہ آج تک جاری ہیں آج تک مسلمانوں میں محرقین کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود ہے جو عثمانیوں کو کوئی اچھا مقام دینے کو تیار نہیں ہے یہ دراصل یورپیوں کے فکری جنگ سے متاثر اور مروب لوگ ہیں کاش کے یہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والے معرخین اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ انصاف کرتے جہاں ایک طرف انہیں عثمانیوں کی خامیاں نظر آتی ہیں کاش کے انہیں عثمانیوں کی خوبیاں بھی نظر آئیں لیکن افسوس کی بات ہے مغربی معرخین سے ہمیں کوئی گلے شکوے نہیں ہیں وہ تو ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے دشمن ہے گلا ان مسلمان معرخین سے ہے جو کہ ان یورپی معرخین سے مرعوب نظر آتے ہیں اور عثمانیوں کو کبھی لٹیروں کی شکل میں کبھی بدماشوں کے گروہ کی شکل میں اور کبھی ترک قوم پرستوں کی شکل میں پیش کرتے نظر آتے ہیں یہ طریقہ کار غلط ہے عثمانی مسلمان تھے مسلمانوں کی ایک عظیم حکومت کے عالم بردار تھے مسلمانوں کی اسلامی خلافت کے نمائندے اور قابل فخر نام و نشان تھے اللہ تعالی کی ان پر ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں بے پایا رحمتیں ہوں انہوں نے اسلامی ممالک کی زبردست انداز میں حفاظت بھی کی دین اسلام کی اشاعت بھی کی اور بہت عظیم خدمات انہوں نے انجام دیے اس میں شک نہیں ہے کہ عثمانی بھی انسان ہی تھے انسانوں کی بنائی ہوئی ایک حکومت تھی ہر حکومت کی خوبیاں ہوتی ہیں جو قابل ذکر اور قابل فخر ہوتی ہیں اور ہر حکومت کی خامیاں بھی ہوتی ہیں جو قابل گرفت ہوتی ہیں لیکن پوری خلافت ہی کو کالی جھنڈی دکھا دینا یہ انصاف نہیں ہے میرے بھائیوں میری بہنوں خصوصی طور پر عرب معرخین یورپی معرخین سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اس میں لارنس آف عربیہ جو کہ برطانیہ کے استخباراتی جاسوسی ادارے کا ایک میجر تھا اس کا بہت بڑا کردار ہے اس نے عرب قوموں کو ترکوں کے خلاف قومیت کی بنیاد پر ابھارا اور مسلمانوں کو آپس میں لڑوایا یہ جو آپ کو آج عرب ملکوں میں آل سعود اور آل فلان اور آل فلان کی حکومتیں نظر آ رہی ہیں ان میں سے اکثر وہ ہیں جنہوں نے لارنس آف عربیہ کی گمراہ کن دعوت سے متاثر ہو کر اپنے ہی مسلمان ترکوں کے خلاف جنگیں لڑی ہیں اور ان ملکوں پر وہ قابض ہوئے ہیں اور آج تک یہ حکومتیں استعماری قوموں کے مقاصد کی حفاظت کر رہی ہیں اور ان کی نگران و نگہبان ہے حتیٰ کہ آخری انجام اب یہ ہے کہ دبئی کے وہ بادشاہ جو کہ اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ملکوں پر قابض اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم ہی نہیں کیا بلکہ ان کے لیے اپنے تمام تر دروازے چوپٹ کھول دیے ہیں یہ وہی استعماری سیاستوں کا تسلسل ہے ایسا نہیں ہے کہ برطانیہ نے یا دوسری استعماری طاقتوں نے اگر ہمارے ممالک کو چھوڑ دیا ہے تو وہ اپنے مقاصد کو بھول گئے ہیں نہیں ہرگز نہیں پاکستان میں ہو عرب ممالک میں ہو یہ جتنے بھی ممالک استعماری جھنڈے تلے مقبوزات تھے یہ آج بھی اسی طرح کہیں کم کہیں زیادہ استعماری طاقتوں کے ایجنٹوں کے طور پر استعماری مفادات اور مقاصد کی نگانی نگرانی اور حفاظت میں مصروف ہیں اور دور حاضر کے مجاہدین آج بھی استعماری ممالک کے ایجنڈوں کے خلاف اور ایجنٹوں کے خلاف جہاد میں مصروف ہیں ان باریک نکات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے چونکہ عرب معرخین اکثر یورپی معرخین سے قومیت کی بنیاد پر متاثر ہوئے ہیں کہ آپ عرب ہیں پیغمبر عرب تھے صلی اللہ علیہ وسلم قرآن عربی زبان میں ہے اور یہ ترک آجمی ہیں نہ یہ نہ یہ قریشی ہیں نہ یہ ہاشمی ہیں انہوں نے آپ کے حقوق پر قبضہ کیا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے پروپیگنڈوں کے نتیجے میں عرب قومیں ترک خلافت کے خلاف کھڑی ہوئی بڑی بڑی جنگیں ہوئی نتیجہ یہ ہے کہ آج کی یہ چھوٹی چھوٹی عرب حکومتیں قائم ہیں امریکہ برطانیہ روس فرانس یہ جتنی بھی استعماری طاقتیں ہیں یہ ان کو بوقت ضرورت استعمال کرتی ہیں اور مسلمان تماشا ہی دیکھتے ہیں لیکن اصل حقیقت جس کی طرف سے توجہ ہٹائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ عثمانی خلافت نے عرب ممالک کی خصوصی طور پر حفاظت کی تھی اس لیے کہ ترک مسلمان تھے اور ہر مسلمان عرب ممالک جہاں ہمارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کو تقدس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں حجاز کو ہم آج بھی مقدس کہتے ہیں اس لیے کہ وہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہاں بعثت ہوئی وہاں انہوں نے زندگی گزاری اور وہاں ان کی مبارک قبر شریف آج بھی موجود ہے عثمانیوں نے عرب ممالک کی حفاظت کرتے ہوئے جدہ کا یہ جو سمندر ہے اس کو کافروں کے لیے ممنوع علاقہ قرار دے دیا تھا اس زمانے میں پرتگالی ہسپانوی مغربی استعمار اور سہیونی سب کے سب اسلامی سرحدوں پر حملوں میں مصروف تھے لیکن عثمانیوں نے مقدس مقامات کی پرتگالیوں سے حفاظت کی اور شمالی افریقہ کو انہوں نے ہسپانیوں کے ظلم و ستم سے حتلیمکان بچایا عرب ممالک کو ایک لڑی میں پروئے رکھا عرب علاقوں میں استعماریوں کو پیش قدمی کرنے نہیں دی یہود جو کہ وادی سینا میں جا کر اپنے لیے ایک وطن بنانا چاہتے تھے اور فلسطین کی طرف ہجرت کرنا چاہتے تھے یہ عثمانی خلافت ہی تھی جس نے ان کو روکے رکھا عثمانیوں کے خود مختار آخری سلطان سلطان عبد الحمید رحمہ اللہ تعالی نے یہودیوں کو لگام دیے رکھا تفصیلات انشاءاللہ اللہ آگے آئیں گی